آج ایک بچے جمعرات ہے اور ہمارا معمول آج شریف پڑھنے کا ہے لیکن چونکہ گزشتہ دوروں سے رواز پڑھ رہے ہیں داستان ہے اہل دن بہت درد بھر آواز ہے سچ کا اس کو مکمل کرنے کا ارادہ ہے آج کل جہاں تک پڑھا تھا اس کے بعد سے پڑھ کر سناتا ہوں بوا شاہ کی تشریح حضرت والا نے شاع فرما دی ایک پہلا شہر جو ہے حضرت کے کلام کا جہاں لے کر ملا ہے مجھ کو وہ سلطان نے وہ جانے جہاں مجھ کو اور حضرت نے اس کی تشریف فرمائی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام جانے جہاں کیوں اس لیے کہ اپنی کا جہاں اللہ کا فدا کر دو جانے جہاں یعنی سارے جہاں دونوں جہان کی جان کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام جب تک لیا جاتا رہے گا تو اس وقت تک زمین و آسمان قائم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جانے جہاں ہے سارے سارا جہان ان کے نام سے قائم ہے اور فرمایا کہ بہت خونے جہاں دے کر ملا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جہاں دے کر سے کیا مراد ہے کہ کوئی یہ سمجھے دنیا زمینات زمین پہ جتنی دولت ہے بنگلی گاڑیاں یہ سب فدا کرنا ہے تو ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں تو ہم کیا فدا کریں گے تو یہاں جہاں سے مراد اپنی خواہشات کا جہاں اللہ کو دینا ہے یعنی وہ بھی صرف ناجائز خواہشات کا اور جانے جہاں اس لیے نام رکھا ہے کہ جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا یہ سارا زمین و آسمان سورج چاند ستارے سب کچھ اللہ کے نام سے قائم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ جانے جہاں ہے اور پھر تم بیانے کرتے دل آسان نہیں ہیں دوستو لیکن سلام دیتی ہے ہر دم این کے دل کی تاستا مجھ کو کہ اللہ عن اللہ والوں کی صوبت حضرت والا نے اپنی جوانی کے عالم میں اور آخری عمر تک اٹھائی ان کے جو حالات حضرت کے سامنے آتے رہے اس پر حضرت نے یہ شعر فرمایا ہے کہ کس طرح جنگل میں حضرت نے اس قدر مجاہدات کے ساتھ زندگی گزاری ہے شعر کی خدمت میں یہ شعر ان دونوں اشعار کی تشریح ہو گئی نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخمی نہا کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبورے بیان مجھ کو زخمِ نہا سے مراد زخمِ خونِ تمنا اور زخمِ حسرت اللہ کے راستے کا خونِ تمنا اور اللہ کے راستے کا کی حسرت اب اس سے آگے اگلا شعر ہے زبانِ عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں زبانِ عشق کی تاثیر اہل دل سے سنتا ہوں مگر مشہور کرتی ہے محبت بے زباں مجھ کو یعنی اللہ کے عاشقوں کے الفاظ و بیان میں زبردست تاثیر ہوتی ہے لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کے دل میں عشق کا طوفان ہوتا ہے لیکن اس کے اظہار کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے وہ اس لذت اور اس جوش محبت کے بیان پر قادر نہیں ہوتے جو وہ دل میں دیے ہوتے ہیں ان کی زبان خاموش رہتی ہے لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا رواں ہوتا ہے ان کی یہ بے زبانی ہزاروں بیان سے زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا روا حضرت علیہ کا شعر ہے ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے اور محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل رہتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں گرچ تفصیل زبان روشن کرست لے کے عشق بے زبان روشن تر از یعنی اہل اللہ کی زبان سے عشق کی تفصیل اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیتی ہے گمراہوں کو ظلمات سے دور میں لے آتی ہے لیکن عشق کی بے زبانی اس سے بھی زیادہ روشن اور اس سے بھی زیادہ اثر انگیز ہے آگے فرماتے ہیں کپس کی کیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہر دم محترب رکھتی ہے یاد گلستا مجھ کو اس کی تشریح سن لو کہ دنیا کی رنگینیاں اور ٹیڑھیوں کی ڈسٹنپریاں اور یہ ساری پریاں ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ اللہ تعالی کی لذتِ قبر اور لذتِ درد اور لذتِ ذکر ہم کو ہر وقت مست رکھتی ہے اور یاد گلستا میں محبول رکھتی ہے تو ہم سجن دنیا یعنی دنیا کے قید خانے میں رہتے ہوئے بھی گلستانِ قورب علاحی کو فراموش نہیں کر سکتے اثغر بنویر احمد اللہ علیہ کا شعر ہے جمال اس کا چھپائے گی کی کیا بہارِ چمن جمال اس کا چھپائے گی کی کیا بہارِ چمن گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے بہ جب گولوں سے اللہ کی خوشبو نہ چھپ سکی تو یہ ٹیڑھیاں اور ان کے گراؤنڈ فلور ہم کیا دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ان کے آگے سے ہر پہ گلاب پاؤ گے نہ پیچھے سے زعفران مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایک پھول فدا کر دو اللہ پورا گلستان دے دیتا ہے ایک تمنا کا فون کرو اللہ تعالیٰ کی لاکھ تمنا اور اس کا حاصل قلب کے اندر پیش کر دے گا میری صحران نوردی اور میری چاک دام بہت مجبور کرتی ہے میری آہو ہوگا مجھ کو اس صحرانہ نوردی میں ساؤتھ افریقہ کا سفر بھی شامل ہے اور ملالی کا بھی اور روزانہ صبح کو جنگلوں میں جانا اور اس کی وجہ اگلے حصے میں بہت مجبور کرتی ہے میری آہو خبا مجھ کو یعنی میرے شہروں شہروں اور ملکوں ملکوں پھرنے کی وجہ میری آہو غباہ ہے جو مجھے مجبور کرتی ہے کہ اللہ کی محبت کی حجت کو سارے عالم میں نشر کروں خود بھی دیوانہ بنو اور لوگوں کو بھی اللہ کا دیوانہ بناؤ کہاں تک سب غم ہو دوست ہو راہ محبت میں سنانے تو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو دیکھو اس شعر کے اندر میں نے اللہ تعالی کی محبت کے بیان کا مزہ پیش کیا ہے کہ ظالم ہمیں ایک دفعہ اللہ تعالی کی محبت کا مزہ سنانے دو پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ چین اللہ کے نام میں ہے یا رین میں ہے رین سے یہاں مراد ساؤتھ افریقہ کی کرنسی ہے جس کا نام رین ہے اور اس شعر میں سارے عالم کے سلاطین شامل ہیں مسلمان ہو یا کافر ہو کیونکہ یہ شعر کہتے وقت میرے سامنے جو جغراستیہ عراف، تھا کہ اگر سارے عالم کے سلاطین اور جو سلاطین کافر ہیں وہ مسلمان ہو کر اکثر کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جائیں اور میرے سامنے بیٹھ جائیں پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان کرنے کا موقع دیں اور ہر بادشاہ کی زبان پر ترجمان ٹرانسلیٹر بھی موجود ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی سلطنت کہاں رہتی ہے ان اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ان کے دلوں پر زلزلہ نہیں زلازل آئیں گے اور ان کی آنکھیں اش ہو جائیں گی اور اختر کی تقریر سے ان کے دل تڑپ جائیں گے تو چپ بیٹھوں تو ایک کوودھے گرا معلوم ہوتا ہے جلد کھولوں تو دریا ہے رواں معلوم ہوتا ہے اگر خاموش رہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ نسبت کا پہ ایک پہاڑ ہے اور جب بولنا شروع کرتا ہوں تو ایک دریا ہے جو رواں معلوم ہوتا ہے اختر اپنے درج دل اور بیان درج دل اور زبان ترجمان درج دل کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان اللہ تعالیٰ کان بھی عطا فرمائے جو آشنائے درد دل ہوں اور آشف داستان دل ہوں اللہ تعالیٰ کان بھی عطا فرمائے گا جو آشنائے درج دل ہوں اور آشف داستان درج دل ہوں میں آشفوں کو اللہ سے مانگ رہا ہوں الحمدللہ ہر سفر میں کافی دوست آمباب جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں صبح صبح جنگل جاتا ہوں کیسی ہی حالت ہو ٹھنڈی ہوا ہو صبح صبح میں کیسی کسی دریا کے کنارے جھیل یا تالاب کے کنارے اور درختوں کے سناٹے میں اکیلا جاتا ہوں مگر اللہ مجھے اکیلا نہیں رہنے دیتا ایک گروہ عاشقان دے دیتا ہے چونکہ میں اللہ سے مانگتا ہوں ہم آپ سے آپ کو نہیں مانگتے کہ تم چلو فلاں چلو میں اپنے اللہ سے ان کے عاشقوں کو مانگتا ہوں اس لیے اگر کوئی آتا ہے تو وہ خود نہیں آتا اس لیے وہ یہ کہہ سکتا ہے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت کی سے ہے اختر گوا سے ان کی ملتا ہے بنا دشاں مجھ کو دیکھو اگر کوئی چراغ ایک قوڑ کا ہو موتیوں سے جڑا ہوا ہو اور اس میں تیل بھی دس کور کا ہو اور پتی کا دھاگا بھی بہت قیمتی ہو لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی یہ تمام عمر بے نور رہے گا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی لیکن جب کسی جلتے ہوئے چراغ سے وصل کرے گا تو یہ روشن ہو جائے گا کیونکہ چراغوں سے چراغ جلتے ہیں یہ ہے شہد کی صحبت کی قیمت قوم صادقین کا یہ راز بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے چراغ کے زرد پر نازمت کرو جو چراغ میری محبت میں جل رہے ہیں ان کے ساتھ رہو یہ ہے قوم و مار ساجدین کا عاشقانہ ترجمہ چراغوں سے چراغ جلتے ہیں میری محبت میں جلتے ہوئے چراغوں کے پاس رہو پھر تم خود روشن ہو جاؤ گے اور ایسے روشن ہو گے کہ پھر تم سے دوسرے چراغ روشن ہو گے اس کو ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کسی نے میرے شہر سے پوچھا کہ اللہ والا بننے کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ جو بے نمازی کو نمازی بنانے کا طریقہ ہے یعنی ایک بے نمازی کو دس نمازیوں میں ڈال دو کسی کمرے یا کسی ہال میں کرائے پر دس دس پردیسی رہتے ہوں اور دسوں نمازی ہوں بڑے شہروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی الگ الگ مکان نہیں لے سکتا ایک ایک کمرے میں دس دس آدمی رہتے ہیں تو جس کمرے میں دس نمازی ہوں اس میں ایک بے نمازی کو چھوڑ دو وہ کب تک بے نمازی رہے گا تو جو خدا کا عاشق نہ ہو خدا تعالی کے عاشقوں کے گروپ میں اور گروہ میں وہ ان ہو جائے اور انٹر ہو جائے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالی کے کرم سے عاشقوں کی بدبت سے وہ اللہ کا عاشق ہو جائے گا حدیث اندالی کپارلی کی تشریح ایک حدیث ہے دال لال لکھنے کی کفاڑ لی جو آدمی کسی نے کام کے لیے کسی کو راستہ بتا جیسے ایک بے نمازی ہے اور کوئی کہے نماز پڑھا کرو اور دل میں آ گئی اور وہ نمازی بن گیا تو وہ جب تک نماز پڑھے گا اس کا ثباب نمازی بنانے والے کو بھی ملے گا اسی طرح کسی کو اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا مشورہ دے دیا تو وہ جتنا مال خرچ کرے گا تمہیں بھی اس کا ثاب ملے گا کسی دوست کو تیار کر لیا کہ بھائی مدرسے میں مال خرچ کرنے سے قیامت تک جتنے علماء پیدا ہوں گے تم کو ان کا ہم سب کا ثواب ملتا رہے گا تو جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب تمہارے نامۂ اعمال میں بھی چلا جائے گا اب یہاں ایک عظیم مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی خاتون اگر آپ سے سوال کرے کہ مردوں کو داڑھی رکھنے کا ثواب ہے اور ہمیں اللہ نے داڑھی سے محروب رکھا ہے تو ہم خواتین کو عورتوں کو لیڈیز کو داڑھی رکھنے کا ثواب کیسے ملے گا تو اس کو کیا جواب دوں گے ان سے یہ کہو کہ بہت اچھا ہوا جو اللہ نے تم کو داڑھی نہیں دی ورنہ مردوں کے لیے مشکل ہو جاتی اور رہا یہ سوال کہ تم کو तो رکھنے کا سواب کیسے ملے گا تو تم اپنے شوہروں کو रखने رکھوا دو اور روزانہ انہیں कहने رکھنے کے होता کہو بار بار کہنے سے اثر ہوتا ہے لیکن شہد کے مشورے سے کہو یہ نہیں کہ شوہر کے سر چڑھ گئے کہاڑی رکھو بار بار کہنا کہ سے دور ہو جاتے ہیں چڑھ جاتے ہیں اس لیے یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ شہر کے مشورے سے کہو پہلے مشورہ کر لو کہ ہمیں عورتوں کو کہنا چاہیے مردوں کو کے نہیں اور کس طرح کہنا چاہیے اور شوہر کے مزاج کے مطابق مشورہ مانگے تو پھر اس میں انشاءاللہ خیر ہوگی ہر سوال احساس فرما دیں کہ جو شخص کہے کہ بھائی کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لو بغیر پیر کے مت رہو تو یہ بھی لو عجل خیر ہے کہ کیونکہ بغیر پیر کے جو رہتا ہے جس کا کوئی مربی نہیں ہوتا وہ مربع نہیں بن سکتا کتابوں سے کوئی کیفیت احسانیاں نہیں پا سکتا کیفیت احسانیاں قلب سے قلب میں منتقل ہوتی ہے اخلاق اور اللہ کی حضوری یعنی احسان یہی ہے شاہد اور ابو کی ان ہوں یا شان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یہ کیسیت ہے کمیت نہیں ہے اور اس میں جو حضرت نے فرمایا کہ اس طرف بھی لوگوں کو بلاؤ کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ لو تو اس میں بھی یہ شک یہ شک نہیں ہے کہ اپنے ہی پیر کی طرف کھینچتانی خیشت، کرے کہ ہمارے ہی پیر سے جوڑ جاؤ اکثر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے, اپنے پیر کی طرف کھینچا دانی کرتے ہیں کہ تمہیں ہی سے بیتھ ہو جاؤ یہ بہت غلط طریقہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے اور کے بھی بالکل خلاف ہے اور اللہ کے راستے کے خلاف ہے بلکہ اس کو بس اتنا ہی کہو کہ کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ جہاں تم کو مناسبت ہو یہ, یہ من کہو کہ ہمارے پیر سے جڑ جاؤ یہ کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے پیر پیر کے پاس یا شہر کے پاس بھی آ کر دیکھ لو اپنے اپنے حسن سے کہیں کہ بھائی ہمارے شہر بھی بہت اللہ والے ہیں اور اجازت یافتہ ہیں یہاں آ دیکھ لو اگر تمہارا دل لگے تو یہاں یہاں تعلق کر لینا اور نہ جہاں منازبت ہو لیکن اصل بات جو کہنے کی ہے جو تبلیغ کی ہے تبلیغ یہ کرنی ہے کہ کسی اللہ والے سے جڑ جاؤ نبی کے قلب مبارک میں اتنی بڑی احسانی کیفیت تھی احسانی کیفیت اس کو کسی کو کہتے ہیں جو حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یہ اشتہار پیدا ہو جائے ہر عبادت میں کیا بلکہ پوری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں ہر سانس میں ہمیں یہ خیال رہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیفیت یہ آسانی کا سب سے آگا درجہ یہ ہے کہ ایسی کیفیت ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ جیسے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں ہر ساری زندگی میں ہر سانس ہمیں ایسی اللہ تعالیٰ نصیب کر دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نصیب فرما دے کہ ہماری ہر ایسے گزرے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تو ہمیں دیکھتا ہی ہے حضی سے پاک میں ہے یہ کیفیت ارسانی کے لاتی ہے اور اسی کیفیت افسانی کی نیت سے اپنے شہر کے پاس جانا چاہیے علوم کی نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں علم میں اضافہ ہوگا حضرت نے فرمایا تھا کہ شہر کے پاس جو کیفیت احسانی لینے کی نیت کر کے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی جو ابھی عرض کیا کہ کیفیت ہم کو بھی نصیب فرمائے دے کے قلب میں جو کیفیت احسانی ہے اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بھی ہے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور شہر کو جو ہے ہوائی جہاز سمجھو خود کو ریل گاڑی سمجھو اگر عالم بھی ہو تو عالم کو چاہیے کہ شہر کے پاس جب جائے تو اپنے آپ کو ریل گاڑی سمجھے اور شہر کو ہوائی جہاز ہوائی جہاز جب اوڑتا ہے وہی سنو ادھر yeah. کہاں پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اپنے کوئی عالم بھی ہو کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کو اگر جس شہر سے کسی شہر سے تعلق کر لے تو اپنے آپ کو ریل گاڑی سمجھے اور شہر کو ہوائی جہاز اس لیے کہ ہوائی جہاز دیکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ یعنی اس کے اندر پیٹرول اتنا زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کی طاقت اس کو پرواز پہ مجبور کر دیتی ہے اور وہ چار گھنٹے کے اندر آپ کو جدہ پہنچا دے گا کراچی سے اور ریل گاڑی بالکل اگر چلی بھی اور اس کا روپ بھی صحیح ہوا تو وہ کئی دنوں میں جا کے جدہ پہنچے گی اگرچہ دیکھنے میں بہت بڑی بہت بھاری ہوتی ریل گاڑی لیکن جہاز دیکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے ریل گاڑی سے لیکن وہ سفر کتنی جلدی اس میں طے ہو جاتا ہے تو اسی طرح شہر کی کیفیت احسانی لینے کے لیے جاؤ اور یہ سمجھو کہ یہ شہر کی جو کیفیت احسانی ہے یہ مجھے مل گئی کہ بھی اسی طرح اللہ کی طرف اڑنے لگوں گا نبی کے قلب مبارک میں اتنی بڑی احسانی کیفیت تھی کہ صحابہ نے قلب نبوت سے جو کیفیت احسانی حاصل کی وہ اب کسی کو نہیں مل سکتی آپ قیامت پر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ قلب نبوت نہیں پا سکتا اولیا سے جس کے اندر کیفیت احسانیہ منتقل ہوتی ہے تو وہ ولی تو ہو سکتا ہے صحابی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس کو کیفیات احسانیہ نبی کے قلب سے حاصل ہوں تو کیفیات احسانیہ کے لیے کچھ دن جا کے شہر کے ساتھ رہو کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے یہ مولانا منصور صاحب کا فصرہ ہے لہذا جب ایک طوفان کے ساتھ دوسرا طوفان دریا میں مل جائے تو پھر دیکھو نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے میرے مشدد کو میرے حق میں ملا لینے تو شیخ کی محبت کو اللہ کی محبت سے ملاؤ پھر دیکھو کہ کیسی مستی ہوتی ہے میری, میری حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہاں علماء ندوا بھی موجود تھے تو حضرت نے فرمایا کہ اے ندوہ کے علماء بری نظر کو تو تم تسلیم کرتے ہو اسلام کا عقیدہ ہے حدیث میں ہے العین بری نظر لگ جاتی ہے اس کو مان لیتے ہو تو اللہ والوں کی اچھی نظر کو کیوں نہیں تسلیم کرتے میرے خاص شرح مشکل میں ہے فقی فن اللہ عارفین اللہ واطمن پھر ہنس کے فرمایا تنہا نہ چل گے محبت کی راہ میں میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے یعنی یہ جو شرح مشکل میں ہے بقی فن عالمی یعنی اللہ والوں کی نظر کو کیوں تم کم جانتے ہو اللہ کی کافروں کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے ان کی نگاہوں سے الفاظ قلعین اور ان کی نگاہیں گناہ کو ولی بنا دیتی ہیں اور جاہد کو عالم بنا دیتی ہیں تفسیر رح المعانی کی عبارت ہے خالق ہوں اسلحم اللہ والوں کے ساتھ اپنے شہر کے ساتھ اپنے مربی کے ساتھ اتنا رہو اتنا اختلاط رکھو لی تکون اسلحوم تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ انہی جیسے بولنے لگو وہی آو حام چشم اشبار ترقتا ہوا قلب شہر کی ساری کیفیات اور کمیات تم میں منتقل ہو جائیں چاہے کمیات منتقل نہ ہو مثلا شہر پہلوان کی طرح ہے اور مریض کمزور ہے تو اس جیسا ہونے کے لیے کیسیاتِ انسانیاں کافی ہیں پھر اس کی دو رقعات بھی لاکھ رقب کے برابر ہو جائیں میرے میرے شہر شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو قوی ہے پہلوان ہے وہ چوبیس ہزار دفعہ اللہ اللہ کر کے جہاں پہنچے گا ایک کمزور آدمی سو دفعہ اللہ اللہ کر کے اسی مقام پر پہنچے گا کیونکہ اللہ تعالی نے فتح اللہ مستتا فرمایا ہے یعنی جتنی تمہاری استطاعت تو پہلوان چوبیس ہزار دفعہ ڈال لا کرتا ہے اور یہ غریب کمزور ہے دس و تدریس سے تھک جاتا ہے یہ سو دفعہ پڑھنے سے وہیں پہنچے گا جہاں چوبیس ہزار والا پہنچتا ہے ویسے بھی زمانے میں بوجہ طبیعتوں کے ذوق کے لوگوں میں وظائف کا زیادہ وظائف اور اذکار کا تحمل نہیں ہے زیادہ وظائف سے لوگوں میں غصہ چڑچڑاپن نفسیاتی امراض ڈپریشن ٹینشن وغیرہ ہو رہے ہیں اس لیے میں زمانے کے لوگوں کے لیے دن بھر میں صرف چار تصبیحات تجویز کرتا ہوں سو بار لا اللہ، سو بار اللہ اللہ اور سو بار استفاق وہ بھی مبتصر والا رب و رحم وحم تخیر الرحمین اور سو بار دروش شریف یہ بھی مختصر والا صلی اللہ علیہ نبی ہوں علی. کیونکہ جو ہمیں پہنچانے والا اور جذب کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جذب کرے گا ہماری عبادت سے جذب نہیں کرے گا وہ اپنی رحمت سے جذب کرے گا ایک ساتھ کو مخاطب کر کے فرمایا میری بات سن کر جب یہ محتمین صاحب کہتے ہیں واہے میرے پیر تو یہ مجھ کو بہت ہی بدھو معلوم ہوتا ہے محبت بڑے بڑے مندوں اور چالاکوں کو عقل کامل دیتی ہے جس کو میں نے بدھو سے تعبیر کیا دنیا والے اس کو بدھو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پیر کے چکر میں پڑا ہوا ہے بڑا بے وقوف ہے حضرت شاہ مزیر رحمان صاحب گنج مرادآبادی رحمتہ اللہ علیہ اپنے شعب شاہ محمد آفاف رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں دن میں سو دفعہ جاتے تھے ایک منٹ بھی موقع ملا تو جا کے کہا السلام علیکم حضرت بس اب میں پڑھانے جا رہا ہوں فلاں کتاب پر گھنٹہ ہو گیا ہے تو کسی نے کہا کہ میاں تم پاگل ہو گئے ہو جو پیر کے پاس دن میں سو دفعہ جاتے ہو تو انہوں نے فرمایا دن میں سو سو بار سو سو بار وہاں جانا دن میں سو سو بار سو سو بار وہاں جانا مجھے اس پہ سودائی کہے یا کوئی دیوانا مجھے چلو ٹھیک ہے تم ہم کو پاگل کہہ دو لیکن ہم تو تم کو پاگل سمجھتے ہیں کیونکہ تم اللہ کی محبت میں گرفتار ہی نہیں ہوئے لیکن دیکھو بعض مرید بے وفا بھی ہوتے ہیں اور شہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جب شہر سے کوئی مرید بھاگ جائے تو شہر کو غمگین نہیں ہونا چاہیے بے اصولی سے احتیاط رکھے کہ اپنی بے اصولی سے اس کو فرار نہ اختیار کرنا پڑے لیکن اگر کوئی اپنے تکبر یا اپنی خباثت تباہ یا عقل خون سے شیخ کو نظر انداز کر کے بھاگ جائے تو سمجھ لو کہ اس کو دوسرے آشرین اور بہت باوقہ میں محیط ملنے والے ہیں اس کی دلیل ہے میئر تک زمین کمانگینی ہی فصل پر ابت اللہ ہوگی اگر کوئی دین سے مرتد ہو جائے تو اللہ اس کے بدلے عاشقوں کی ایک قوم لائے گا میرا تجربہ ہے کہ ایک دو محیط بھاگے تو اللہ نے دس بھیج دیے اور نہایت عاشق باوفا جان و مال سے سدھا تو چند لوگ مرتب ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قوم عطا فرمائی لہٰذا یہ ساری سنتیں اور یہاں اللہ اور مشاہد کو بھی ملتی ہیں بعض لوگ دل سے ساتھ نہیں رہیں گے وہ ٹوڑ لگاتے ہیں کہ یہاں کیا کیا کیڑے ہی ہیں اور اگر کیڑے نہیں نکالتے تو قرار صاحب کیرے دیتے ہیں okay. حکیم علامت رحمت اللہ علیہ سے دور دور سے لوگوں نے فیض اٹھایا جون پور سے ڈاکٹر صاحب اللہ علیہ اعظم گڑھ کے دو خلیبہ شاہ وسیع اللہ, اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبد البنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر ہردوئی سے مولانا شاہ ابرحق صاحب رحمۃ القاط غرض ہر طرف سے فیض لینے والے ہوئے مگر تھانہ بھون میں چراغ پہلے اندھیرا تھا سب حضرت کی جبت کرتے تھے کہ کیا رکھا ہے جو کلکتہ آزم گڑھ اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں ان میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ عجیب معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے وہاں گلشن اقبال میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ قریب رہنے والے لوگ جو ہے ان کو کچھ فکر ہی اور اکثر الا ماشاء اللہ لیکن وہ بھی جو قریب والے تھے وہ بھی کچھ ہجرت کر کے ہی دوسرے علاقوں سے حضرت والا کے پاس آئے تھے لیکن اکثر کو وہاں دیکھا کہ وہاں لوگوں کو توفیف نہیں ہوئی جبکہ امریکہ برطانیہ یونین ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش اور انگلینڈ کہاں کہاں سے کہاں سے لوگ نہیں آتے تھے حضرت کے پاس ساری دنیا سے کھینچ کے لوگ آتے تھے لیکن مہلے والے بےچارے محروم رہے پتا نہیں اللہ کا کیا نظام ہے قدرت ہے اللہ کو کچھ دکھانا منظور ہے مہاراج اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی توفیق نصیح فرمائی اس جو شکر کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا جس کا بھی تعلق کسی اللہ والے سے ہو گیا خصوصا ہمارے منشق سے ہوا جو جن کو سارے عالم نے مجدد مانا اس دور کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وہاں جوڑنے کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا فضل ہے ہمارا کوئی کمال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لہذا جب اچھے باوقع دوست مل جائیں تو شکر ادا کریں کسی عمل پر فخر نہ کریں کیونکہ عمل کا وجود قبولیت پر ہے اگر عمل مقبول ہے تب تو موجود ہے اگر مقبول نہیں ہے تو غیر موجود اس کی دہیل حدیث میں ہے تو وہ لمج افی صحیفت ہی استفارن کرتی رہ عروب صلی اللہ علیہ وسلم نشاد فرما رہے ہیں مبارکباد ہے اس کے لیے جو اپنے نابۂۂ اعمال میں کثیر استغفار پائے گا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ پائے گا تب جب مقبول ہوگا اللہ نے اس کا استغفار قبول نہیں فرمایا تو نہ وہ واجب ہوگا نہ استغفار موجود ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کیسے متعرمائے ہیں دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا استغفار قبول فرمائے تاکہ ہم واجد ہو جائیں اور استغفار موجود ہو جائے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں طوبہ مل جائے گا یعنی مبارکباد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مبارکباد دیں گے وہ جہنم میں تھوڑی جائے گا سبحان اللہ اس دوران اذان شروع ہو گئی اذان کے بعد حضرت والا نے یہ دعا پڑھی اللہ مرتحاد و باخام محمود اذان کے بعد کی اس دعا میں فلاطو میں قائمہ بانا طائمہ ہے یعنی نماز کی حیت قضائیہ میں قیامت تک کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی قاری رحمت اللہ علی مقام محبوب محمود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے اور اللہ کے وعدے میں تخلف یعنی خلاف بھی نہیں ہے تو ہمیں مقام محمود کو ماننے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ ان نقل مخلف النیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تمہارے حق میں کوئی وعدہ نصر قطعی سے نہیں ہے لیکن اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اسی طرح اذان میں حی علی حیال اور حی علی الفلاح کے جواب میں ایک کلمہ لا ولا قوت الا بلّہ سے کھاتیا کہ ہمیں نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر جب اللہ ہماری حفاظت فرما اور نہیں ہے ہمیں طاقت اللہ کی عبادت کی مگر جب اللہ توفیق فتح فرمائے مدد فرمائے تو اس کلنے کی برکت سے ہمیں نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ نماز بڑی بھاری چیز ہے طواف کرنا آسان ہے صفا مروہ کی دوڑ میں خوب مزے آ رہے ہیں کنکری مارنے میں بھی مزے آ رہے ہیں لیکن نماز میں اللہ اکبر کے بعد اب نہ بول سکتے ہیں نہ ادھر ادھر جھانک سکتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کبیر اور تم اللہ آدر نماز بہت بھاری چیز ہے مگر جن کے قلوب میں خوشو، خوشو ہو، ان پر کچھ بھی بھاری نہیں لیکن ہر ایک کوئی مقام حاصل نہیں اور جن کو حاصل ہے ان کے لیے مزید آسانی ہو جائے گی لہذا یہاں لدیک نہیں سکھایا یعنی لاہور حیال صلاح کے بیان فرمائے کہ مولا اپنے عاشقوں کو یاد فرما کہ میرے بندوں اور میرے عاشقوں جلدی جلدی وضو کر کے نماز کی طرف آ جاؤ تو ہم بجائے اس, جواب، اس کا جواب لبیک نہیں سکھایا کہ اللہ میں حاضر ہوں بلکہ یہاں لا لاہور اللہ بلّہ سکھایا تو میں یہاں لبیک نہیں سکھایا آجزی سکھائی آب لا داری ولا قوت اللہ بلح اسی عادضی کا سبب دیتا ہے کہ اے اللہ آپ کی رحمت کے سہارے ہم مسجد تک آ سکتے ہیں اگر اسلام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کوئی دنیا اور کوئی دنیا ہوتا کوئی دنیاوی دنیا آدمی بناتا تو اس میں یہی کہتا کہ ربا بلا رہے ہیں لہذا لبیک کہو کہ ابھی آ رہا ہوں رمپا بس ابھی آ رہا ہوں نماز کے لیے واحد اسلام اللہ نے ہمیں حاضری سکھائی کہ اس کلمے کی برکت سے میری مدد اور یاری حاصل کرو تم زاری کرو ہم یاری کریں گے لا حول ولا قوت حاصل زاری ہے اور اس کے اندر میری یاری کی ضمانت ہے سبحان اللہ عارفانہ نشال واد سے کم نہیں تو آج جو میں نے آپ کو اپنے اشعار سنوائے کیا یہ واز نہیں ہے یہ اشعار بھی واضح ہیں ہر شعر واض ہے شاعری مد نظر ہم کو نہیں واز داتے دل لکھا کرتے ہیں یہ حضرت شاہ فضل حضر الرحمان صاحب گنج مراد کا شعر ہے ہر شعر شاعر کی تاریخ ہوتا ہے ازغر سے ملے لیکن اثغر کو نہیں دیکھا سنتے ہیں کہ کچھ کچھ وہ شعروں میں نمایاں ہے ازغر جگر کے استاد ہیں فرمایا کہ مجھے درد دل کیسے ملا اللہ کی محبت کا درد کیسے ملا میں نے لیا ہے درد دل کھوکھے بہارے زندگی ایک گھلے تر کے واسطے میں نے جمن لٹا دیا مرجھانے والے پھولوں پر مرنے والا بین الاقوامی الو ہے یا نہیں مرجھانے والے پھولوں کو اگر قربان کر بھی دیا تو بھی یہ سستا سودا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نظر حسینوں سے بچا لی اور مرجھانے والے پھولوں سے اپنے قلب و نظر کو پاک کر لیا تمہیں اپنے مولا کو پا گیا لیکن اس کی تعبیر کتنی پیاری کی انہوں نے جما دے چندم جہاں خریدم عجب اللہ خریدم چند کنکر پتھر دے کر اللہ کو پا گیا الحمدللہ اللہ کو بہت سستا پایا آج کا یہ سبق لے لو اور ان تمنا کی عادت ڈالو اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالی مشرق کو لال کر کے آفتاب دیتے ہیں اور دل کو لال کر کے خالقِ آفتاب دیتے ہیں واقع. کیا یہ الفاظ کچھ نہیں بتاتے کہ اختر کو کہیں سے آتا ہو رہا ہے آپ یہ زمین کی پیداوار نہیں ہے جب مشرق لال ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے اور جس کا دل اون تمنا سے لال ہوتا ہے تو وہ خالقِ آفتاب کو پا جاتا ہے کیونکہ مومن کا دل بادشاہ ہے مشرق چاہے کتنا ہی لال ہو اس کی قیمت مومن سے بڑھ کر نہیں ہے بس تقریر ختم میرا खत्म ختم ہو گیا یہ سب میرا ही تو ہے فرق یہ ہے کہ باز کبھی نظر میں ہوتا ہے کبھی نظر میں یہ واضح منظوم بھی ہے اور نظر میں بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کبا تو قبر ملنا ان کا انتظمی ہو جیم وسل ہو جن جل گئی اچھا جلدی سے اشار پڑھ لیتا ہوں سبب دیتی ہے ہر دم ایسے دل کی داستان یہ اشعار جو پڑھ رہا ہوں اسی انہیں اشعار کی تشہیر کرو یہ واسطہ حاصل کر جو بھی آپ نے سونا جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جو عادت نے دشی فرمایا کی تم مزا آ ہے لیکن جو سو رہا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا حضرت میں کیا فرمایا اس کو کہاں سے مزا آئے گا جان دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خو تمنا سے ملا سل پانے مجھ کو بونے تمنا سے ملا سل پانے مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب رب میں نہ مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب رب میں نہا مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور بڑھیا مجھ کو تو اپنا درد خود مجبور کا تو اپنا درد خود کر کا ہے مجبورے بیاں مجھ کو بیا نے دل دے آسان نہیں ہے دوست تو لے آسانے گے ہے ہر دم ہے دل کی کاس تام کو سبب دے ہے ہر دم ہے دل کی داس مجھ کو زب ریشم کی تعطیر اگلے دل سے سنتا ہوں کی دل سے سنتا ہوں مگر مظنور کرتی ہے محتاط کو مگر مشہور کرتی نوبا مجھ کو کپس کی رنگین کپس کی تیل رنگین دھوکا دے نہیں سکتی کہ ہردم مز ترب رکھتی ہے یا یادے گل ستا مجھ کو کہ ہر دم مز تر رکھتی ہے یا یادیں گل ستا مجھ کو میری سن رامدی اور میری چاک کا میری سہران وردی اور میری چاک کمانی بہت مجبور کرتی ہے میری آہو آو ہوگا مجھ کو بہت مجبور کرتی ہے میری آہو آو ہوگا مجھ کو کہاں تک ذاتے غم ہو دوست محبت میں کہاں تک ذات غم ہو دوست محبت میں سنانے دو تم اپنی بس میں میرا بیا مجھ کو سنا دو تم اپنی بردوں میں میرا بیا مجھ کو ملا کر دی ہے نسبت مے نسبت ہی سے ہے اصل کر ملا کرتی ہے نسبت ہے نسبت ہی سے ہے سب سے ان کی ملتا ہے بیان دردی شام کو دباؤ سے ان کی ملتا ہے بیان دردی شام مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت ہونے تمنا سے میلا سنتا نے مجھ کو مہیلا یہ دو جلدی سے ناشن میرے مرشیدے محبوب رہے میں تو ڈالیں گے ناز شریف کے اشارے یہ صبح مدینہ یہ شار مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ یہ سوح مدینہ یہ شام مدینہ یہ سوح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مبارک تجھے پیا میں ندین جامو مینار بلا جان کیا جامو مینارم تیرا کیسا کش خرا میں ندین تیراک خراب نکنا بلا جان کیا جامو مینا سے جان کیا جامو مینا سے تیرا کے سوے خراب تیراک خرام مدینہ یعنی اس شخص کے دل کی لذت کا کیا عالم ہوگا کیا محبت کتنا کی مبینہ بھرے ہوگی جو مدینہ طیبہ کو جا رہا ہے شکریہ بلا جان کیا جامو مینا جانم تیرا کیف اے جیسے میں مدینہ یسوے مدینہ یشام مدینہ یہ سو مدینہ یشام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر سدم پر مدینے کی گلوں میں ہر قدم پر مد نظر ذرام مدینہ ہو مد نظر ذرا میں مدینہ مدینہ کی دلو میں ہر جدم سر مد نظر اے درام مدینہ او مد نظر درام مدینہ یہ سوہ مدینہ یشان مدینہ یس مدینہ یہ شان مدینہ موبارک میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لتن دیتا میں مدینہ بڑا لے دیتا ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لو میں مدینہ بڑا دے پر ل نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے پیاؤ میں مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہوگی نگاہوں میں سلطانیت جوگی جو پائے گدل میں پیاؤ میں مدینہ جو پائے گدل میں پیا میں مدینہ نگاہوں میں سلطانیت جوگی نگاہوں میں سلطانیت سط جو پائے گا دل میں پیام مدینہ جو پائے گا دل میں پیام مدینہ یہ سوہ مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے میں مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈونتے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈونتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سب ہے مدینہ یہ شام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ ہو آزاد رکھ دل دو جہاں سے ہو آزاد رکھ دن میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد وقت غمیں دو جہاں سے ہو آزاد وقل میں جو جا سے جو جائے دل سے لانے مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے قیام مدینہ مدينہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لکھ دیہ ہے نام مدینہ بڑا لکھ ہے نام مدینہ مدینہ یہ مدینہ مبارک تجھے مدینہ ندین اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا اور عمل کی توفیر مسیح فرمایا یہی ہے داستانے دل جو سارے کا سارا تصور سب کو حرت دیوالا کی ساری داستان ساری محنت اور سارا منشا سب اسی کے اندر ہر دوال لگتا ہے کہ سب نے جوڑ پیش کر دیا کہ ہم اپنی حرام تمناؤں کا جان کی بازی لگا کر خون کر دیں کوئی مصلحت نہ دیکھیں کوئی حکمت نہ دیکھے اللہ کے راستے میں نافرمانی سے بچنے پر جان کی بازی لگا دیں کسی قیمت پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں نہ ہونے دیں اور نہ اس میں شمولیت اختیار کریں بس انشاءاللہ بلکہ جو ناز شریف کے مضمون ہے وہ بھی یہی ہے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام سے جو ہے وہ آزاد دفتر رنگ دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدین یعنی دل سے بس فیصلہ کر لو کہ ہم نے دل اور اپنی جان اور اپنی عزت عبرو اور اپنا مال سب کچھ اللہ ہی کا ہے اللہ ہی برفا کر دیا بس پھر دیکھو بہار زندگی کی بہار دیکھو اور پھر آخرت کی رفتار دیکھو اس سے ان کام بن جائے گا اور ہم ہر غم سے آزادی مل جائے گی اللہ تعالیٰ میں اپنے توفیق برفی پر, فیر پر برد برد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ